اور اسی تمنا میں اور اسی جستجو میں جو وہ مصروف ہے اس وقت ہم اثن کہ اس سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کو درگزر کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ اپنے سامنے میں کیا میں کیا بتلاؤں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی تو وہ رات تھی شاہان المعظم کی پندرہویں شب کہ جس میں آپ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنی اہلیہ محترمہ کے یہاں سے جنت البقی تشریف لے گئے اور جب آپ کی اہلیہ محترمہ بیدار ہوئی تو فکر لاحق ہوئی کہ بستر پر سرکار موجود نہیں ہے طرح طرح کے خیالات آئے کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو کہیں ویسا نہ ہو گیا آخر کار ہے آپ یعنی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں آرام فرماتے اور جنت البقین تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تلاش کرتے ہوئے وہاں تشریف لے گئی اور یہاں جو ہے میں کسی صبح کا بھی اطالعہ کرتا چلوں کہ کوئی یہاں یہ شبہ نہ کرے کہ کس طرح سے جو ہے رات کے وقت اور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 جب اپنی دوسری ازواج مطالعہ کے یہاں آپ نہ ملے اور آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فوراً خیال آیا کہ سرکار جنت اب البقی میں ہو سکتا ہے تشریف لے گئے وہ تو جب آپ وہاں تشریف لے گئی تو دیکھا کہ آپ تو بارگاہ خدا مندی میں ملاقات کر رہے ہیں بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں اور اس طرح سے دعا کر رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو آنکھ بھی جاری اور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 یا اللہ میں تم سے اپنی امت کی مفسرت کا سوال کرتا ہوں اس طرح سے آپ دعا میں مصروف ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں جب خواہ سے فارغ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت الدین عائشہ صفا رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں سرمایہ کہ اے عائشہ تمہیں کیا ہوا کیا تم میرے بارے میں کچھ اور خیال کر رہی تو آپ نے عرض کیا جب میں نے آپ کو اپنے یہاں اپنے حجرے میں موجود نہیں پایا تو مجھے آپ کی فکر دامن گیر ہوئی اور میں اس طرح سے آپ کی تلاش میں نکلی میں نے پہلے جو ہے اجواج مطالعہ کہ یہاں آپ کو دیکھا وہاں آپ سے شدید ملاقات نہیں ہوا پھر مجھے اور اس سے زیادہ جو وہ فکر فکرداری ہو گئی کہ کیا نہیں جانے کیا معاملہ ہے تو میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یا رسول اللہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں آپ اس طرح سے جو ہے مناجاد کر رہے ہیں اس طرح سے آپ آہوزاری اور آہوبکام جو ہے مصروف ہیں آپ تو وہ ہیں کہ جن کے سستے میں اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دیا ہے تو آپ کو بھی اس طرح سے عبادت میں مشتت اور اس طرح سے عبادت میں تکلیف برداشت کرنا کے لئے کو, کو تو ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ تو ایس ایسے ہیں کہ کے میں تو امت کے گناہ معاف ہو گئے تو آپ ایک طرح سے دعا کر آپ نے کیا کرنا عائش کو افنا اطور اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں قربان چاہیے ستار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جملے پر کتنا بڑا درد ہمیں آپ جو ہے وہ اس جملے میں دے گئے ہیں اور کتنا جو ہے بڑا پیغام ہمیں جو ہے وہ جملے میں جو فرما گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو امام الانبیاء جو رسولوں کے سردار جن کے خطے میں نبوت اور چارت عطا ہوئی وہ داد گرامی یہ فرمائے کہ افرا اکون و شکورہ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کون سا لمحہ اور کون سی ساتھ ایسی ہوتی تھی جس میں سرکار دوارا شکر گزار نہ, ہو, نہ ہوئے ہوں ہر وقت تو شکر گزاری ہوتی تھی ہر وقت تو اس کی یاد اس, کی ذکر, اس کا ذکر اور اس کی عبادت ہوتی تھی لیکن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 جیسا کہ قرآن قریب میں پڑھنا ہے ان شکر تم اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ اپنی نعمتیں عطا فرماؤں گا آج ہم جو ہے طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی حاصل کرتے ہیں طرح طرح کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں کہ اگر دنیا و معامیہ کا خزانہ بھی خرچ کر دیا جائے تو ایسی نعمت پھر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی نعمتیں ہی نہیں بلکہ نعمتیں اس غیر اتر صبح آپ دیکھیں ذرا ان لوگوں کو کہ جو کسی وجہ سے کسی بھی چیز سے کسی بھی نعمت سے اللہ کی مسلحت کے پیشے نظر وہ نعمت اس کو حاصل نہیں ہوئی آپ آنکھ ہی کو دیکھ لیں یہ ہماری مسارت یہ ہماری آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کتنا بڑا یہ جو ہے اللہ کا انعام ہے کتنی بڑی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ اس کی صورت میں نعمت عطا ہوئی ہے لیکن ہم ایسے غافل ہیں یعنی حضرت شیخ سعدی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو بال ہیں جو رونگتے ہیں اگر ہمارے ان رونگٹوں کو زبان عطا ہو جائے اور اللہ تبارک مطالعہ کہ جس قدر ہم پر نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ہمارے رومٹوں کو ملنے والی زبان اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی کس قدر نعمتیں ہیں کبھی ایک جی اعلیٰ یا تم اپنے پر روزگار کی کن کن نعمتوں کو جو ہے اے? کن کن نعمتوں کو پا کر جو ہے اس کا انکار کرو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 اور اس فکر کے ساتھ اور اس احتساب کے ساتھ ہماری زبان کے شکر ادا ہونے والے کلمات شکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر ہی بنا دیں لیکن ہم اس قدر جو ہے ایسے جو ہے واقع اور ایسے جو ہے جناب واقع ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک اللہ کی نعمتوں میں غرق رہتے ہیں اللہ کی نعمتوں میں غرب ہوئے ہیں لیکن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 دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں کتنے ہی لوگوں کو آپ نے میری طرح دیکھا ہوگا اور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جناب بڑی ٹھاٹ پاٹ بڑی شاندار قسم کی جو ہے جناب سواری خریدی کار خریدی اور اس پھر بہت سی خود میں آپ کو معلوم ہے کہ کیسی کیسی لیکن آپ مسجد کے سامنے کبھی بیٹھ جائیں تو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 یہ قرآن نعمت ہے یعنی ان کو یہ تو ان کو یاد رہتا ہے لیکن کبھی وہ یہ نہیں سوچتے ان کو یہ یاد نہیں آتا ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ اللہ تعالی نے مجھے جو ہے یہ گاڑی عطا کی ہے تو میں اس میں قرآن کریم کی تلاوت سنوں میں سرکار ظالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناز شریف اس میں سنوں میں بعض تقریر کی باتیں اس میں سنوں میں شریعت کے مسائل جو ہے اس میں کیفیت میں جو ہے وہ لگا کر جو ہے میں وہ سنوں یہ کبھی سوچ نہیں آتی یہ کبھی خیال نہیں آتا اور بیاہ شادی کا جو موقع ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے یہ بھی نعمت بہت بڑی نعمت ہے جس کا پرسوں انتظار کیا جاتا ہے اور خوش نصیب بندوں ہی کو جو ہے یہ موقع آتا ہوتا ہے اللہ تبارک مطالعہ اپنے فضل و کرم سے جب یہ موقع آتا فرماتا ہے تو ہم کس طرح سے جو ہے اس موقع کی ناقدری کرتے ہیں ہمیں یہ توبی نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شادی کا یہ موقع کا فرمایا ہے بیٹے کی شادی ہے یا بیٹی کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بھتیجے کی شادی ہے تو ہم اس کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے کریں ہم قرآن خانی رکھیں ہم اپنے یہاں ناطخانی رکھیں ہم جو ہے اس طرح سے جو ہے افواق کو اور اس کام کو اور اس کو اور اس طرح سے جو ہے اللہ رب العزت کے وہ کام کے جو جس نے خوشنوتی باری تعالی اللہ اس کے رسول کی خوش حاصل ہوتی ہے وہ کام ہم کریں ہمیں یہ ٹوپک نہیں ہوتی لیکن اگر کرتے ہیں تو وہی کہ جو ساری سارے شیطانی کام ہیں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 لیکن اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے حرام افعال کا ہم ارتقاب کرتے ہیں کیا کیا ہم نے اس میں قباحدیں اختیار کر لی اور پیسہ خرچ کر کر ہم ان قباہدوں کو اختیار کرتے ہیں ان برائیوں کو ہم جو ہے خریدتے ہیں کسی نام سے کس کس نام سے اور اس میں پھر جو ہے جناب ویڈیو بازی تصویر بازی ہیں یہ سب کیا ہے آج میں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 قبر کو ہم پرامش کیے ہوئے ہیں قبر کیا ہے ایک اندھیری کوٹری ہے جہاں آپ کو ہم کو لوگ وہاں پر چھوڑ کر منو مٹی کے تلے دام کر چلے آئیں گے وہاں, وہاں کے بارے میں آپ سوچ لیں غور کر لیں پھر اس کے بعد جو آپ یہ ساری حرکتیں کریں اور منع کیا جائے بتلایا جائے تو جناب اس کو مزاج جو ایک مزاق کی صورت میں ہے جناب اڑا دیا جائے مداخ کر دیا جائے مداح کے ساتھ جو اس کو ٹال دیا جائے یہ بات ایسی نہیں سرکار دوارا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سب ترین عذاب ہوگا وہ کمر مصحف وہ تصویر بنانے بنوانے والے ہوں گے ان بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے یہ سمجھنے سوچنے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سب عذاب جن کو ہوگا وہ وہ ہوگے کہ جو تصویر بناتے بنواتے ہیں بڑے خیال کے ساتھ بڑے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کر لا کر جناب یہ پود بنوالے جناب یہ یہ یادگار ہے یادگار یہ حرام کام یادگار نہیں یادگار عمل ہے یادگار اخلاق حمیدہ ہے یہ ایک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 اسی میں ملوک ہو جائے ہمیں احتساب کرنا ہے اپنا عہد یہ عہد کرنا ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا لیکن ہم آئندہ جو ہے حرام افعال کے قریب نہیں جائیں گے ہم حرام کا احتجام نہیں کریں گے حرام کا اہتمام نہیں کریں گے دیا شادی کے موقع پر کوئی ایک دو قباہتیں ایک دو حرام افعال کا جو ہے وہ نہیں ہے نہ جانے کتنے ہم جو ہے ہرا مفال جو ہے وہ جناب کرتے ہیں اور ان سے مستقبل ہوتے ہیں اس موقع پر کس قدر جو ہے بے پردگی اور یانیت ہوتی ہے اور پھر یہ کہ جناب آپ دیکھیں میں کیا ارض کروں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمانی حیات فرما دے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں غیر ایمانی عطا فرما دے تو پھر جو ہے ہمیں محسوس ہوگا ورنہ ہمارا جو ایمانی معاملہ ہے وہ تو کمزور ہو چکا ہے ہماری ایمانی جو ہے وہ اتنی ہس چکی ہے کہ جس طرح سے کہ ایک قرضے میں گراری نہیں رہتی ہے مشین میں وہ بالکل جو وہ پھنسل جاتا ہے ہمارا حال بھی بالکل ایسا ہو چکا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ہماری جو ہے وہ حیات کو اور ہماری شرم کو کیا ہو گیا ہم کہاں چلے گئے ہیں ہماری آنکھوں پر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 کیا یہ مجھے سوچا رہی تھا اس نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے اس کو لیکن جناب وہاں ویڈیو بازی ہو رہی ہے وہ کہ جن سے پردہ کرنا پڑ پر ہے وہ بڑے جو ہے ان ہماد کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ بڑی امیر نظر سے بڑی گہری نظر سے اس کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں کیا کوئی ہے ایسا مسلمان کے جس کو ان باتوں کا خیال آئے اور وہ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 ایک دو باتیں نہیں پھر ایک اور صورت شروع ہو چکی ہے مہدی کے نام سے اس میں تو علامان الحمد الحمدللہ میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے لیکن لوگ جو مجھے بتلاتے ہیں اور افسوس جنہیں کچھ آ, یعنی جن کی ایمانی حص باتی ہے جو کچھ حیرت رکھتے ہیں وہ جس طرح سے بتلاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سن کر جو ہے وہ ہمارے شرم کے آنکھیں جھک جاتی ہیں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 سرکار دوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اگر اس کے مطابق ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے رخت ہو جاتا ہے جب مر مر جاتا ہے تو اس کا دنیا سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین اشخاص ایسے ہیں کہ جن کا رشتہ ایک حوالے سے اس دنیا کے ساتھ قائم رہتا ہے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 دعا کا کمرہ ملتا ہے جلو کہ وہ بچہ جو اپنے, اپنے والد کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے تو اس انداز سے اگر تربیت کی ہے تو سبحان اللہ اور یہ بھی آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم میں سے کتنے جو ہیں اپنے بچوں کی اس انداز سے جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں اور کتنی کی ہے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 جناب یہ سب منصوبے بناتے ہیں اور اگر فیصلہ ہو جائے تو ٹھیک اور نہ پھر ان میں آپس میں جاؤں ہم تو صبح سے شام تک یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے है. پاس اس طرح کے لوگ آتے ہیں کہ صاحب وہ میرے والد کا انتقال ہو گیا وہ کہ کتنا کتنا حصہ پرا کا ہوگا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 جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوا فورا جو ہے جناب رنجیت فورا جو ہے میل جول ملاپ کلام سلام تعلق سب منقطع ذات کے بارے میں اگر ہمارا کسی سے بگاڑ پیدا ہو گیا تو بھلے جو ہے وہ کتنا ہی نیک اور صالح کیوں نہ ہو اب اس کی نظر میں وہ سرابا جو ہے معذور سرابا سرابا قصور باغ جو ہے وہ جناب بن جاتا ہے اپنی ذات کے لیے تو یہ سب کچھ ہم جو ہے